کیا والدین اپنی اولاد بیٹا بیٹی کو اور اولاد بیٹا بیٹی اپنی والدین کو زکات دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے دیکھیے زکات کا ایک نظام اگر آپ ماں بیٹے کو دے دے بیٹا ماں کو دے دے شوہر بیوی کو دے دے بیوی شوہر کو دے دے تو گھی کہاں گیا کھچڑی میں دیکھیے کسی اور کا دو ملا ہوا ہی نہیں اس لیے یہ رشتے آپ ذہن میں رکھیں اچھا مسئلہ آپ نے پوچھا پوری سنیے اب میں اس ترتیب سے بیان کروں گا کہ آپ کے ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے ایک شخص ہے وہ اپنے ماں کو زکات نہیں دے سکتا ماں کی ماں کو بھی نہیں دے سکتا ماں کے باپ کو بھی نہیں دے سکتا ایک شخص جو ہے وہ اپنے باپ کو بھی زکات نہیں دے گا اور جناب اپنی دادی کو بھی نہیں دے گا دادا کو بھی نہیں دے گا فرض کیجئے کسی کو عمر ڈیڑھ سو سال کی پڑ دادا اگر دادا سگڑ دادا لکڑ دادا چاہے وہ کتنے اوپر چلے جائیں کسی کو زکات نہیں دے گا اسی طرح وہ آدمی زید کو فرض کر لیں آ یہ اپنے بیٹے کو نہیں دے گا بیٹی کی اولاد کو نہیں دے گا بیٹی کو نہیں دے گا بیٹی کی اولاد کو نہیں دے گا یعنی یوں سمجھ لیں کہ اوپر ددیال اور ننیال دونوں میں نہیں دے گا نیچے اپنے لڑکے کی اولاد لڑکے کی اولاد پوتا پوتی نواسا نواسی ان کو بھی نہیں دے گا اور اسی طریقے سے شوہر بیوی کو زکات نہیں دے گی بیوی شوہر کو زکات نہیں دے اور سید اور ہاشمی کو بھی زکوات نہیں دی جائے گی یہ تو ایک قانون ہے اب اس کا استثنا خالہ کو زکات دے سکتے ہیں خال بھائی کو دے سکتے ہیں پھوپی کو دے سکتے ہیں زاد بھائی کو دے سکتے ہیں چچا کو دے سکتے ہیں چچا زاد بھائی کو دے سکتے ہیں ان کو زکات دینا نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ قرآن نے جگہ جگہ ارشاد فارم وزیل قربا جب تم دو تو اپنے قریب والوں کو دیکھو اور علماء نے لکھا اپنے سگے بھائی کو اگر زکات دی یا خالہ کو دی یا چچا زاد بھائی کو دی ایک تو ثواب ہے زکات دینے کا اور دوسرا سل رحمی کا اپنے عزیزوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا بھی ایک ثواب ہے سمجھ گیا تو ان کو نہیں دے سکتا اور ان کو دے سکتا ہے مختصرا ہم نے عرض کر دیا